صبح لانے میں دن کی طرف اشارہ اس نے روشنی بنایا روشنی میں تم اپنا کام کاج کر لیتے ہو رات تمہارے لیے سکون کے لیے بنایا تم آرام کرتے ہو سورج اور کمر ان دونوں کا تعلق رات اور دن کے ساتھ ہے یہ حساب کے لیے بنایا شمسی حساب کمری حساب لیکن ہماری شریعت میں کمری حساب کو فوقیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قمر کے حساب کو فوکیت و ترجیح دی ہے یہ الگ بات ہے کہ اب مسلمانوں میں جس کی تعلیم ختم ہوتا جا رہے ہیں اور حساب لوگ یاد کرتے ہیں تو انگریزی آج کیا تاریخ ہے پناہ تاریخ بھئی چاند کی کیا تاریخ ہے نہیں معلوم شرعی حساب چاند سے ہے سورج سے نہیں ہے وہ ولضی اللہ تارا محض الجما جس نے بنایا تمالی تارے تاکہ تم اس کے ذریعے سے ہدایت پاؤ فی ظلمات خشکی کے اندھیروں میں ولبہ اور سمندر کے اندھیروں میں آیات یقیناً بیان کی ہے ہم نے نہایتوں کو لکھو میاں لمون اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تاروں کے ذریعے سے تمہیں ہدایت دی ہے زمین پر چلنا پھرنا سمندروں میں جو لوگ سفر کرتے ہیں اب سمندر میں تو آپ کو پہاڑ نظر نہیں آئیں گے وہ تو پانی پانی ہوگا اب سمندر میں وہ آسمانی تاروں کے ذریعے سے اپنا سمت معلوم کرتے ہیں کہ اب میں کس طرف جا رہا ہوں امریکہ کی طرف یوں جا رہے ہیں سعودی کی طرف جانا ہے یہ فلاں کی طرف جانا ہے یہ فلاں کی طرف جانا ہے سمندر کے اندر کنارے تو آپ کو نظر ہی نہیں آتے کنارا کہاں تو یہ آسمان ہی وہ آپ کو روٹ بتاتا ہے کہ آپ کا روٹ یہ ہے وہ آسمان کے تاروں سے پتہ چلتا ہے اور اسی طرح خشکی میں جہاں تمہیں کوئی پتہ نہیں چلتا ہے رات کا اندھیرا ہے راستہ کوئی نہیں معلوم آپ کو کوئی مین شاعرہ نہیں ہے اور سہاراوں میں لوگ گوڑوں پر یا اونٹوں اور گدوں پر سوار ہیں اب جنگلات میں جا رہے ہیں پتہ نہیں چلتے تو تاروں کے ذریعے سے زمین میں وہ سفر کرتے ہیں کہ اس تارے کے سمت میں بندہ جاتے ہیں تو اس طرف رستہ جا رہے ہیں مانا شمال جنوب مغرب اور مشرق اس کا پتہ اس سے چلتا ہے یہ تارے مشرق کی طرف ہوتے یہ مغرب کی طرف ہوتے یہ شمال اور جنوب کی طرف ہوتے تو اس کے ذریعے سے تمہارے لیے ہم نے انتظام کیا ہے وہ تعالیٰ جس نے پیدا کیا تم کو من نف سے ایک نفس سے مانا آدم علیہ السلام سے اس نے تم کو پیدا کیا ہے مستقر مست اس اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا تو تمہارے لیے ایک قرارگاہ بنایا اور ایک تمہاری حوالے کی جگہ جس کو امانت کی جگہ کہتے ہیں مستقر مانا دنیا میں رہنے چلنے پھرنے کی جگہ مستعودہ مانا قبر کہاں تم جاؤ گے اور مستقر مانا دنیا مستعودہ مانا جنت یا جانم ان میں سے ہر ایک کی طرف اللہ نے تمہارے تمہاری جگہ بنایا ہے سے ہم نے بیان کی آیتیں اس قوم کے لیے جو سمجھتے ہیں اس کے لئے فقاحت ضروری ہے اس لیے فرمایا دینی مسائل کے لیے فقاہت سوچ فکر اللہ کی کتاب میں اللہ کے نازل کر شریعت میں اس کے اشد ضرورت ہوتا ہے وہ جس نے اتارا آسمان سے پانی دانے اس کے, کے با اوپر نیچے آپس میں جڑے ہوئے گندم کو آپ دیکھ لیں مکائی کو آپ دیکھ لیں اس کی سلٹے گوشوں کے اندر دانے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں یا جیسے کہ انار ہے انار انار کی چلکے کے چلکے ان رکھ نہیں سکتے بندہ کیسے اللہ نے اس کے اندر سما دیے رکھ دیا فرمائے نقلے اور کچوروں میں سے منتلپ گچے اس کے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہ جنا تن انار اور باغات انگوروں میں سے وہ زیتون رمان انار وہ بھی اللہ نے بنا دیے زیتون اللہ تعالیٰ نے بنایا ساتھ میں فرماور رمان انار مشتبہ وغیرہ متشاب آپس میں ملتے جلتے اور مختلف بازوں کے پتے ملتے ہیں آپس میں بازوں کے دانے ملتے آپس میں بازوں کے درختی ملتے آپس میں یہ بازے ایک دوسرے کے ساتھ مشابہ ہوتے ہیں اور بازے مختلف ہوتے ہیں ان ضرور دیکھ لو ارا تمری ان کے پل کی طرف اجاز مرا جب پل پکلنے لگ جائے وہ یعنی اور اس کا پکنا دیکھو جب پکنے لگ جائے ان نفیزہ نے کہا کہ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں لیکن اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں ایمان لانے والوں کے لیے علامت ان کے باغات میں جب انسان جاتا ہے انگور کے باغات سیب کے باغات زیتون کے باغات اور اس طرح یہ مصمبی ہے یا جس طرح یہ الوکاٹ کے باغات ہوتے ہیں مانا جس باغ کی بھی آپ ذکر کرے جب وہ پک جاتے ہیں باز لال باز پیلا باز زرد مختلف شکلوں کے باغات اتنا خوبصورت نظر آتے ہیں یا جب وہ پھل پکڑنے لگتے ہیں پھولوں کی صورت میں ہوتے ہیں پھولوں کی صورت میں ان کی زینت خوبصورتی وہ ایک الگ انداز ہوتا ہے مسلم بہار میں فرمائے یہ سب کرنے والا کون ہے اللہ کے ذات جیسا فرمائے یہ اس کا دماغ ایک قسم کا پانی ان کو پلایا جاتا ہے لیکن ہم بعض کو بازوں پر فضیلت دیتے ہیں فی الوقل اس کے لذت اور میوے میں و وہ جہر اللہ حسرت وہ تہرایا انہوں نے اللہ کے لیے شریک کون سے شریک ٹہرایا فرمایا الجن جنات کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے شریک ٹھہرایا و اور فضا کی اللہ تعالیٰ نے ان کو وخرق لم بنینا اور وہ گڑھتے ہیں بناتے ہیں اللہ کے لئے اولاد بنا دین اور بیٹیاں بغیر علم بغیر علم کے قرآن کہتا ہے کہ لوگ اللہ کے لیے بیٹھے اور, اور بیٹیاں تصور کرتے ہیں جیسا کہ مشرقین نے ملائک کو اللہ کا بیٹیا قرار دیا اور چونکہ یہ صورت مکی صورت ہے اور دعوت توحید کے حوالے سے سب سے جامع صورت یہ ہے سب سے جامع توحید کے حوالے سے سب سے جامع صورت ہے, ہے توحید کے اقسام اور شرت کے اقسام وہ اس صورت میں سب سے جامع ہے تو اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے فرمایا کہ یہ اللہ کے لیے شریف جنوں میں سے بناتے ہیں حالانکہ اللہ نے ان جنوں کو پیدا کیا ہے اور یہ اللہ کے لیے بغیر وہ وہ سے بھی پاک ہے وہ بیٹھیوں سے بھی پاک ہے وہ شریکوں سے بھی پاک ہے وہ تہارا اور بلند ہے وہ, ام اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں بدے وہی پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمینوں کے انا یقین کس طرح ہوگی اس کے لیے اولاد الحمو صاحبہ اور نہیں ہے اس کے کوئی بیوی تمہارے فکر کے مطابق تو جوڑے سے اولاد بنتے ہیں نا تو جب اللہ بیوی نہیں ہے تو بیٹا کہاں سے آیا اللہ سبحانہ خان تعالیٰ نے رد کیے شخیرے پر کہ اللہ تعالی کے لیے کوئی اولاد ثابت نہیں ہے جب اس کا صاحبہ نہیں ہے اور یہ دلیل ہے مشرقی نے مکہ نے اللہ تعالی کے لیے بیٹیاں تو قرار دیے تھے لیکن بیوی کا عقیدہ نہیں بنایا تھا بیوی کا عقیدہ ان کا نہیں تھا کہ اللہ کے کوئی بیوی ہیں تو اللہ نے رکھ کیا کہ جب تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ کے بیوی نہیں ہے تو پھر اولاد کہاں سے پیدا ہو گیا کیا یہ بھی تم نہیں جانتے ہو وہ خلق الشین اور پیدا کی اللہ نے ہر ایک چیز کو ہوا ہوا بھی کل آلی اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے جب ہر چیز کا خالق وہی ہے تو پھر اولاد کی کیا مانے مانا اولاد تو وہ جس کے لیے خلقت کی طاقت نہ ہو پیدا کرنا اور بات ہے وجود سے پیدا کرنا اور اپنے امر سے پیدا کرنا اور بات ہے تو جو اپنے امر سے بندوں کو پیدا کرتا ہے اس کو اولاد کے سلسلے کی ضرورت کیا ہے اللہ تمہارا رب اللہ نہیں ہے بندگی کرو وہ کل شین وکیل اور وہ ہر چیز کا نگران ہے اس میں ان کے عقیدے کا رد جو انہوں نے اپنے لیے مختلف نگران بنائے تھے یہ بخار کا نگران ہے یہ اولاد کی عبادت کا نگران ہے یہ فلاں کا یہ فلاں کا ہے اللہ نے برمایا نہیں ہر چیز کا نگران اللہ کی ذات ہے جب ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے تو نگران بھی وہی ہے اور اس میں ان لوگوں کے عقیدے کا برد ہے جو ہمارے ہاں مشرقین ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کام کاج کو سارے کو ابدال کے حوالے کر دی ہے اور وہ ابدال جو ہے پوری دنیا کو سنبھالتے ہیں اور شام کے علاقے میں ان کا سال میں ایک دفعہ اجتماع ہوتا ہے اس بارے میں موضوع غعیب من غلط روایتوں کے انبار انہوں نے لگایا ہے اس عقیدے کا قرآن نے رد کیا ہے کہ نہیں ہر چیز کا خالق اللہ ہر چیز پر علمی گرفت رکھنے والا اللہ تو ہر چیز کا نگران بھی اللہ ہے اللہ نے کسی کو حوالے نہیں کیا لا تدر بہ الفسار وہ نہیں پا سکتے ہیں ان کے اس کو اور پا لیتا ہے وہ تمام انکوں کو وہ اللطیف الخبیر اور وہ باریک بین خبردار ہے ایک معنی لطیف کا محبت کرنے والا اور ایک معنی لطیف کا باریکی کو جاننے والا فرمایا کہ وہ تمام انکوں کو تو دیکھتا ہے لیکن دنیا کے انکے اللہ کا ادراک کرنے کے قوت نہیں رکھتے عائشہ رضی اللہ تعالی کو جب کہا گیا کہ عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی رات میں اللہ کو دیکھا ہے اپنے انکوں سے تو انہوں نے یہ آیات دلیل میں پیش کیا تھا عائشہ رضی اللہ خاں نے کہ نہیں اللہ فرماتے اللہ تدرم اللہ صاحب دنیا کے نگاہیں انکھے وہ اللہ کا ادراک کرنے کے قوت نہیں رکھتے ہاں قیامت میں دیدار ہوگا یہ صحیح ہے اس میں پھر علماء کا اختلاف ہے باز کا قول ہے کہ دیکھا ہے میں رات کے رات باز کا قول ہے کہ نہیں دیکھا ہے عائشہ جہاں کا قول یہ ہے وہ اس حیات سے استدلال کرتی ہیں کہ نہیں دیکھا ہے نبی علیہ السلام نے اور مسلم کے ایک روایت میں ہے کہ جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کو تو نے دیکھا ہے کہاں ام نہ اور راہ نور کہاں میں دیکھ سکتا وہ تو نور ہے لہٰذا اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل مشافہ نہیں دیکھا ہے دل کے آنکھوں سے دیکھنا وہ اور مسئلہ ہے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے اور ہے بھی نہیں فرمایا خرچہ گم یقین آیا تمہارے پاس بسائے تمہارے رب کے جانب سے ومن فس جس نے بھی بصیرت اختیار کیا فلے نف سے ہی اس نے اپنے لیے بصیرت اختیار کیا ہے وہ من اہمیت اور جو بھی اندر رہا تو اس کا اسی پر ہوگا ومن عالیہ گمتے حافظ نہیں ہوں میں تمہارے اوپر حفاظت کرنے والا فرمایا میں تو دلائل لے کر آیا ہوں یہ ہے دلائل ان دلائل کی روشنی میں اب جو بھی شخص ان دلائل کو اپنائے گا تو اس کے لیے نہیں جاتے اور جو اندہ پن اختیار کرے گا اس کے لیے ہلاکت ہے میں تمہارے اوپر دروغ نہیں بنایا گیا جس طرح پیر پیر کر بیان کرتے ہم آیاتوں کو بولے فون ہوتا کہ وہ ہو تاکہ ہم بیان کریں اس کو اللہ نب العالمین فرماتے ہم نے آیتوں کو کال کھول کر بیان کیا اور ولیقول درستہ تاکہ یہ لوگ کہیں کہ آپ نے کہیں پڑھا ہے آپ نے کہیں سیکھا ہے یہ ان کے اشکالات انہوں نے یہ اشکال کیا نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ انہوں نے نسبت کی کہ آپ نے کہیں سے تعلیم حاصل کیا ہے آپ پڑھتے رہتے ہیں آپ کسی سے سیکھتے ہیں تب یہ بات کرتے ہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نہیں یہ عقیدہ تمہارا باطل ہے انہوں نے کہیں نہیں پڑھا ہے کسی سے نہیں سیکھا ہے یہ تو میرے طرف سے وحی ہے وحی کے ذریعے سے میں ان کو سمجھاتا ہوں جبریل امین لے کر آتا ہے اور اسی وحی کو پھر یہ بیان کرتا ہے لہذا یہ کسی نے اس کو سکھایا نہیں ہے لہذا یہ عقیدہ رکھنا باطل عقیدہ ہے صحیح نظریہ اور فکر یہ بناؤ یہ من منجان بلّہ وحی لے کر آتا ہے اور اس وحی کی روشنی میں جو تمہیں پیش کرتا ہے اس کی پیروی اس پر بھی لازم ہے تمہارے اوپر بھی لازم ہے یہ اللہ سبحان تعالی کے حکم کے تابع ہیں اس حکم کو مام رہا ہے ترغیب دیتا ہے اللہ تعالیٰ انعیتوں میں فرمایا کہ اپنے عقائد کے اپنے نظریات کے اصلاح کرو اپنے سوچ کے اصلاح کرو ان کا یہ کہنا یہ درست نہیں ہے اس طبی ماں لے کر پیروی کرو اس چیز کے جو وہی کی گئی ہے آپ کے طرف آپ کے رب کی جانب سے لا الہ الا اللہ نہیں ہے معبود برحق کوئی بھی مگر وہی ہے وہاں مشرقیناض کرو شرک کرنے والوں سے مشرقین سے اعراض کرو ان کے عقائد ان کے نظریات ان کے سوچ یہ باطل سوچ ہے اس سے تم کنارہ کشی کرو مشرقین کے اعتراضات ہوتے ہیں نا یہ صحیح اور واضح دلیل کو نہیں مانتے بلکہ اس میں کی رقال کرتے ہیں اجتیں ہی نکالتے ہیں اعتراضات کرتے ہیں مختلف اعتراضات اللہ رب العالمین نے ان کا اعتراضوں کا جواب دیا ہے کہ انہوں نے کسی کی شادی نہیں کی ہے کسی سے پڑا نہیں ہے یہ یہ تو وہی کے ذریعے سے ہم نے ڈائریکٹ اس کے اوپر نازل کیا ہے اور یہ خود وحی کا پیروکار ہے اس رب اور یہ دلیل ہے کہ شرک سے بچنے کے لیے وہی کی اتباع ضروری ہے شاہ اللہ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ شرک نہ کرتے وما جال حافظ نہیں بنایا ہم نے ان کے اوپر آپ کو نگاہان آپ ان کے محافظ نہیں ہے, وما نہیں ہے آپ ان کے ذمہ دار آپ ان کی ذمہ داری نہیں لے چکے ہیں کہ آپ ان کو توحید پر لائیں گے شرک سے بچائیں گے یہ آپ کی ذمہ داریوں میں نہیں ہے آپ کی ذمہ داریوں میں حق بات بیان کرنا ہے وہ اب گے اللہ تعالیٰ کو دشمنی اور جہالت کی وجہ سے اس طرح مزین کیا ہے لکھنا لی ہر ایک امت کو ان کی آمال اس کے اعمال پھر وہ اپنے رب کے طرف مر جو ہم پلتیں گے بھائی نبے ماکان خبر دیں گے ان کو جو عمل کر رہے تھے اس میں دعوت, کے دینے, والوں، دعوت دینے والوں کے لیے اخلاقی سلوک کہ اپنے دعوت سے پہلے یہ باتیں سمجھ لو کہ ایسا نہیں تم کسی کے عقیدے نظریے پر ایسا رد کرو کہ وہ تمہارے اعلان پر بولنے لگ جائے مانا کسی مزار ہے کوئی غیر اللہ ہے اس کے بارے میں ایسے جملے استعمال کر لینا جو تحقیر کے سبب بن جائے اللہ کی طرف منسوخ کرنے کے لیے وہ جملے کسے تو وہ اللہ کے توحید پر ضرب جو آئے گا وہ اس دائی کے جملوں سے آئے گا یعنی درست نہیں ہوگا پھر وہ بلکہ اخلاق کے دائرے میں بات کرنی پڑے گی دلائل کوئی کم تو نہیں ہے نا کہ دلائل کے بجائے انسان بد اخلاقی پر اتر آئے اور مشرقین کے عقائد پر ایسے جملے استعمال کرے جو کہ اس کے بدلے میں پھر وہ اللہ کی طرف ایسے باتوں کی نسبتیں کریں تو یہاں پر عذاب سکھایا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گالی گلوچ نہیں دیا ہے مشرقین کے علاوہ کو لیکن یہ ہمارے لیے تربیت ہے تم اگر آئے ان کے پاس آئے تم کو نشانی لئے ضرور ایمان لائیں گے اس کے ساتھ پلا فرما دیجیے ان نمل آیا تو اند اللہ یقیناً اللہ کے پاس ہے اور تمہیں کس نے سمجھایا ہے ہم نہ جات جب وہ آ جائے لا جو من وہ ایمان نہ لائے مانا یہ کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس وہ موجزہ آ جائے جس موجزے کو ہم طلب کر رہے ہیں تو ہم ایمان لے آئیں گے تو اب یہ گارنٹی کس کے پاس ہے کہ وہ موجزہ اللہ بھیج دے تو یہ ایمان لائیں گے نہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے جب یہ اللہ کے نبی کی نبوت رسالت سے منکر ہے قرآن کریم کے صدق سے منکر ہے تو ان کے لیے جتنے بھی معجزات نشانے آئیں گے وہ اس کو کبھی بھی نہیں مانیں گے کیونکہ نبی کی نبوت کے ہے تو موجودہ کہاں مانے گا قرآن کریم کے صدق سچائی کے منکر ہے تو قرآن کریم میں ایسا حکم بھی آ جائے جو ان کے لیے بہت کوئی ناشنا بات ہو لیکن تب بھی نہیں مانیں گے کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے جس طرح ایمان نہیں لائے تھے وہ اس کے ساتھ اول والا پہلے مرتبہ وہ اور چھوڑ دیں گے ہم ان کو یا نمجام ان کے سرکشی میں سرگردام سرگرداں وہ پردا رہیں گے پھرتے رہیں گے مانا یہ کہ جب پہلے سے انہوں نے اللہ رب العالمین کے احکامات کو نہیں مانا اس پر ایمان نہیں لایا اب جب اللہ کی طرف سے ان کے طلب کیے ہوئے معجزے آئیں گے تو اس پر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے بلکہ ہم ان کے دلوں کو پیر دیں گے وہ معجزہ وہ جو نئے معجزہ آئے گا اس نئے معجزے کو یہ نہیں مانیں گے کیونکہ اللہ نے نہیں چاہا ان کو ہدایت دینا ان کی گمراہی کی وجہ سے ان کی اعینات کی وجہ سے وَلَوْ نَزَّلْنَا إلَيْكُمُ الْمَلَا إِلَيْهِمُ اگر ہم نازل کرے ان کی طرف ملائک فرشتے وہ کل اور گفتگو کرے ان کے ساتھ مردے وہ حسر اور اکٹا کر دے ہم ان کے اوپر کل شین ہر ایک چیز کو بلند سامنے ما ماں نہیں ہے منو کہ وہ ایمان لے آئے اللہ ان شاء اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے جہاں لیکن ان کی اکثریت جہالت سے کام لیتے ہیں اس میں ان لوگوں کے لیے جس طرح بعض اوقات لوگوں کے سوچے ہوتی ہے اگر یوں ہو جائے یوں ہو جائے تو لوگ سارے ایمان میں آ جائیں گے اللہ ان کا رد کرتا ہے کہ نہیں تم شرعی دلائل کے اعتبار سے شرعی اصولوں کے اعتبار سے اپنے معاملات کو چلاؤ دعوت دیتے رہو لیکن یہ کہنا کہ اس طرح ہو جائے اس طرح ہو جائے سارے لوگ ایمان میں آ جائیں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اگر اللہ چاہتے تو سب کو ہدایت دیتے لیکن اللہ رب العالمین اس طرح نہیں چاہتا ہے کہ بغیر امتحان کے سب کو ہدایت دے اللہ امتحان کرتا ہے اللہ کو پھر پتہ ہے کہ جو لوگ ہدایت کے قابل ان کو دیتا ہے کیونکہ ان میں عنابت ہوتا ہے؟, والوں کو اللہ دیتا ہے اور جو ہدایت نہیں دیتے ہماربی کے لیے ادو دشمن شیاتی الف سے انسانوں میں سے شیاتی جنہوں میں سے یو ہی ووٹ ڈالتا ہے ملا باز ملا باز بازو کے طرف ذخر فل بنائے ہوئے باتیں زخر سونے کو کہتے ہیں نا جس کے اوپر سونے کا جو کلر ہے وہ کلر چرائے خوبصورت باتیں غرو رات دھو کے گریو شاہ ارب دکھا کر چاہتا آپ کے رب ما پا جو ایسا نہ کرتے فضر ہوں اب ترون دون کو اور جو وہ بناتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہر باطل پرش جو ہوتا ہے باطل چیز جو ہوتے ہیں وہ تو دو نمبر ہوتے ہیں نا تو دو نمبر چیز کو ایک نمبر کیسے بنائیں گے جس طرح لوہا ہے پیتل ہے چاندی ہے اب لوگ اس کو کلر دیتے ہیں بھئی سونے کا کلر چڑھاؤ تو سونے کا کلر چڑھاتے ہیں تب وہ خوبصورت لگتا ہے ہر بدت اور ہر شیرت کے عمل کو اس کو مزین کرنے کے لیے وہ کوئی ہیر پیر کرتے ہیں جب تک ہیر پیر نہیں کریں گے جھوٹے قصے کہانے ہمارا فلاں صاحب اس نے خواب میں یہ دیکھا فلاں گیا تھا اس نے یہ دیکھا ہمارا فلاں بزرگ تھا وہ یوں کرتے تھے جب تک جھوٹے قصے کہانی نہیں بنائیں گے تو جھوٹے عقیدے کو لوگوں میں پہلا نہیں سکتے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ذخر و فلقول یو ہی باز الم ڈالتے ہیں ایک دوسرے کی طرف وہ زخرف القول فلقول غرورہ وہ خوبصورت کیے ہوئے باتیں باتیں غرور یہ دھوکا ہے زخرف القول مزین کیے ہوئے باتیں چمکائے کو پیش کرتے ولو شاہ اگر کا تیرے رب ما فعلو وہ یہ کام نہیں کر سکتے تھے لیکن اللہ نے ان کو امتحان کے لیے چھوڑا ہے ایمان والوں پر امتحان فضر ہوں ممایا ترون چوڑو ان کو اور وہ جو باندھتے ہیں ولیساں علئے ہیں تاکہ مائل ہو جائے اس کے طرف اب عدت الین دل لوگوں کے لا مینا جو امانت کے ساتھ تاکہ راضی ہوں ان باتوں پر ولی تاکہ وہ بنائے ماہوم مختریف جو وہ بناتے ہیں جو کام وہ کرتے ہیں جو چیزیں وہ وجود میں لانا چاہتے ہیں وہ ان کو کرنے دو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ان کو یہ اختیارات کیوں دی ہے یہ قوت عرضی کیوں دی ہے تاکہ وہ لوگ جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ ان کی طرف میلان کر دیں یہاں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر مشرق جو ہے اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے کما حق کو ہو اگر اس کا آخرت پر کما حق کو ہو ایمان بن جائے تو یقینی طور پر وہ اپنے عقیدے کے دلائل کو تلاش کرے گا تحقیق کرے گا ڈھونڈے گا جب وہ تحقیق کرے گا تو یقینی طور پر وہ حق پر آ جائے گا لیکن اکثر ایسا ہے کہ آخرت پر ان کا ایمان ناقص ہوتے حکم آپ کیا میں تلاش کروں اللہ جس جل کے ماں سے جس نے تمہاری طرف کتاب مفصلہ تفصیل والا مفصل کتاب الدینا اور وہ لوگ نام الکتاب جن کو دی امنی کتاب یا من بالحق کے, کے حق کے ساتھ فلا الممترین مت ہو جانا تم شک کرنے والوں میں سے نبی علیہ السلام نے شک نہیں کیا ہے شک کرنے کا ہمیں اللہ منع کر رہا ہے شک والوں میں سے مت ہو جاؤ یہ اہلی کتاب جانتے ہیں کہ یہ قرآن حق ہے اور اللہ کے ماں سے کوئی حاکم نہیں اسی کی کتاب پر فیصلہ ہونا چاہیے وہ اللہ جس نے اس کتاب کو مفصل نازل کیا ہے لہذا ایمان والوں کو اس کتاب کے بارے میں اس کے نظام کے بارے میں اس کے قانون کے بارے میں قطعی شک نہیں کرنا چاہیے جو اس کے نظام کے بارے میں شک کرتے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے یہ قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو بطور نظام نازل کیا ہے و تمت کلیمت اور مکمل ہو چکی ہے بات آپ کے رب کے صداقت اور انصاف کے ساتھ لا بد دل علی کلمات ہی نہیں بدلنے والا تیرے رب کے کلموں کو لا لام وبدلات ہی نہیں کوئی تبدیل کرنے والا اس رب کے کلمات کو وہ سمع العلیم اور وہ خوب سننے جاننے والا ہے وہ رب العالمین اس نے اپنا توحید قائم کر دیا ہے واضح کر دیا ہے اور کسی قسم کا اشکال اپنے توحید پر جو ایمان والوں کو پیش کرنا تھا کسی قسم کا اشکال نہیں چھوڑا ہے اس کی وضاحت کر اگر آپ نے پیروی کی سرید کی جو زمین میں ہے یو دلو گن سا گمراہ کر دیں آپ کو سیدھے راستے سے پیروی کرتے ہیں مگر گمان کے وہ رسون نہیں ہے وہ مگر اتکل کرنے والے اب دیکھیں خطاب کس کو ہے نبی کو اس میں ہم سب شامل ہیں کہ اگر تم زمین کے اوپر رہنے والے اکثریت کے پیچھے جاؤ گے تو ہدایت نہیں ملے گی اس لیے توحید اور سنت بیان کرنے میں یا اس کے دعوت کے پھیلانے میں اکثریت کے لحاظ نہیں کرنا ہے اگر ہم اکثریت کے لحاظ کریں گے تو پھر جو حقیقت ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا اللہ فرماتے ہیں کہ اکثریت کی پیروی نہیں کرنا ہے پیروی کرنا ہے تم نے حق کی. کیوں اکثریت جو ہے وہ اتباع زن پر جا رہے ہیں وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں اور جبکہ وہ اٹکل پیچو کے تابے ہیں لہٰذا تم اٹکل کے پیچھے نہیں جاؤ دلیل کے پیچھے جاؤ ان نرب کہ رستے سے وہ عالم ودین اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو اگر یہ لوگ الزام لگائیں کہ تم کم ہو توڑے ہو تم گمراہ ہو ہم بہت زیادہ ہیں ہم صحیح حق پر ہے تو آپ اس کا جواب یہ دو کہ حق اور باطل کی حقیقت اللہ کو معلوم ہے اور ہم تو دلائل کی روشنی میں جان چکے ہیں کہ حق ہمارے پاس ہے لیکن نہ ماننے والوں کے ساتھ ہم کیا لڑیں حقیقت اللہ کے عدالت میں کھل جائے گا فکلو فسکاؤں مماؤ اس میں سے ذکر رسم اللہ کے یاد کیا جائے اس کے ساتھ اللہ کا نام ذکر رسم اللہ علیہ جس پر اللہ کے نام کا ذکر ہو جائے اس کو مانا یہ کہ جو تم لوگوں نے عقیدہ بنایا ہے اور اللہ کے نام پر زبا کرنے کے بجائے غیر اللہ کے نام پر زبا کرتے ہو جو تم لوگوں نے عقیدہ بنایا ہے یہ زبا کریں گے تو یہ ہم نہیں کہیں گے یہ عورتیں کہیں گی یہ مرد کہیں گے عورتیں نہیں کہیں گی یہ غلط عقیدہ ہے بلکہ حلال کو حلال سمجھو جو اللہ نے حلال قرار دیا ہے ان کن تم بھی آیات یہ اگر ہو تم اللہ کے آیتوں کے ساتھ مال لانے والے وہ مال حکم کیا ہوا ہے تمہیں اللہ کا کھلو کہ تم نہیں کہتے ہو مما اس میں سے ذکر رسم اللہ لیا جائے اس کے ساتھ اللہ کا نام وہ قدفت یقین واضح کر دیا ہے تمہاری محرم علیکم جو حرام کیا ہے تمہارے اوپر اللہ مزدور تم مگر یہ کہاؤ اس کی طرف وہ ان کسی رنگ رنگو سرو نہ البتہ بہکاتے ہیں لوگوں کو اپنے خواہشات کے ساتھ بغیر علم بغیر کسی علم کے دلیل کے کن رب کا ہوا یقیناً اللہ سبحان کا رد کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ چیزوں کو تم حرام مت سمجھو جیسے کہ مشرقین کا عقیدہ تھا اپنے طرف سے انہوں نے جو ہے وہ سلا حامہ اور یہ چیزیں بنا दिए اور اللہ کے اللہ کا نام لیا جائے کی تفسیر میں بتایا تھا کہ جو کہتے ہیں کہ بے سلال یا آرام کیوں قرآن کیا کہتے ہیں یقیناً اللہ نے بیان کیا اس چیز کو جو تمہارے اوپر حرام ہے تو جب اللہ نے تفصیل بیان کر دیا ان چیزوں کا جو حرام ہیں اور تفصیل والے لسٹ میں بینس کا نام نہیں ہے تو اپنے طرف سے اللہ رب العالمین کے حلال چیزوں پر کسی کو شک میں ڈالنا یا ایسی چیزوں کا مطالبہ کرنا یہ قرآن سے ہے اور قرآن سے آراز کرنے پر انسان پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے پھر اللہ تعالی نے فرما اللہ مز تو میں مگر ایسے کوئی چیز جو ہو تو حرام لیکن تم مجبور کر دیے جاؤ تمہارے اوپر جبر کیا جائے تو ایسی صورت میں پھر تمہارا حکم بدل جائے گا مانا جبری طور پر آپ کو کوئی کھلاتے ہیں یا تم ایسے مجبور ہو جاؤ کہ اس کے کہنے کے بغیر تمہارا جان جانے کا خطرہ ہے تو پھر تمہارے لیے اس کی گنجائش اور اجازت ہے ورنہ اس کے بغیر نہیں کہا سکتے ہو اس کا ذکر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں و زرو ظاہرہ الاسم و باطرہ شور دو ظاہری اور خفیا گناہوں کو ان الذين یجتن بولو یکسبونہ جو کرتے ہیں الاسما گناہ کے کام صحیح زونا بماکان یقرفون ان قریب بدلہ دیے جائیں گے وہ جو وہ کرتے ہیں اب اس میں اللہ رب العالمین نے انسان کے زندگی کے دونوں پاک کو بیان کیا دونوں پاک ایک ظاہری ہے اور ایک باتنی مانا ظاہری اسلام بھی صحیح ہونا چاہیے اور باطنی اسلام جو عقیدہ ہے نظریہ ہے وہ بھی صحیح ہونا چاہیے دوسرا مانا یہ کہ لوگوں کے سامنے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ اور جب کوئی موجود نہ ہو ظاہر میں کوئی موجود نہ ہو تو مانا معاملہ ہو اللہ کے ساتھ اس وقت بھی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گوتم بما اس میں سے نہ لیا گیا اس پر نام اللہ تعالیٰ کارے اس پر ڈالتے ہیں الا اپنے دوستوں کی طرف باتیں لی جا دلو تاکہ جھگڑا کرے تمہارے ساتھ ان باتوں کے ساتھ اگر تم لوگوں نے پیروی کی ان کے ان لمشر یقین تم مشرق ہو جاؤ گے فرمایا کہیاتی ان کا کام یہ ہے کہ جو انسانوں میں ان हैं पीर ہیں پیر ہیں یا مشرق کوئی مولوی है مولوی ہے تو یہ شیاتی ان کو تمہارے लिए لڑانے बातें डालते ایسے باتیں ڈالتے ہیں کہ وہ تمہارے लिए لڑنے होते لیے अब ہوتے اب دیکھیں نا دنیا میں قرآن اور حدیث में موجودگی میں شرک کے رد کے کتنے دلائل لیکن شرف کو ثابت کرنے کے لیے ایسے دنیا میں مولوی اور پیر ہیں کہ لوگوں کو ایسے باتیں بتاتے ہیں اور حق پرست لوگوں کے علماء کے ساتھ ایسے مناظرے مباحثے کرتے ہیں کہ وہ شرف کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ شیاطین کا ان کے ساتھ مدد ہے وہ ان شیاتی علیہ یقیناً شیاطین ڈالتے ہیں وہ شبہات اپنے ساتھیوں کے دلوں میں جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں مولوی ہوتے ہیں پیر ہوتے ہیں اور, کیوں ڈالتے ہیں؟ لے جا اے توحید اور سنت والوں کے ذریعے سے ساتھ جھگڑا کرے مناظرہ کرے مباحثہ کرے فرمائے اگر تم لوگوں نے ان کے دلائل کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور ان کے ساتھی بن گئے تو سن لو کم نہ کملا مشرکوم تم مشرق ہو جاؤ گے لہذا تم دلائل کے روزنی میں ان کا مقابلہ کرتے رہو اون خان ہمیں تن کیا وہ جو ہو مرا ہوا فاح یہ نہ ہو اس کو زندہ کرے ہمارا ہم پھر ہم نے اس کو زندہ کیا وہ نہ لہو بنایا ہم نے لوگوں میں کمت لہو کیا اس شخص جیسا ہو سکتا ہے پھر ظلمات جو اندھیروں میں ہے لے سے نہیں ہے اس سے نکلنے والا کدال اسی طرح دل کا خوبصورت کیے گئے ہیں کابروں کے لیے ماں کا جو عمل کرتے ہیں اس میں اس میں شخص کا ذکر ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین نے مشرقین سے نکالا میں لایا اب جب معاہدین میں آ گیا تو اب وہ توحید کو لے کر سنت کو لے کر وہ کبھی شادی میں جا رہے کسی کے غم میں جا رہے تو وہاں توحید اور سنت بیان کر رہے اب اس کے اوپر یہ مشرقین چوٹ پڑتے ہیں اچھا یہ تو ہمارے باپ دادا کے دین کو بدل دیا ہے یہ تو نئے دین لے کر آئے نئے مسئلے لے کر آئے اب یہ مردوں کے بیچ میں زندہ گز گیا ہے نا وہ ہے وہ مشرقی اللہ فرماتے ہیں یہ پہ مشرق تھا بد آتی تھا اس کو میں نے توحید و سنت کے دولت سے مالا کیا تو اس دولت کو لے کر یم شی بھی پننا سے لوگوں کے بیچ میں وہ دعوت کے لیے گھومتا پھرتا ہے جاتا رہتا ہے تو کیا وہ لوگ جو اندھیروں میں ہیں، شرک اور میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اس کے ساتھ برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو کگال ان کے پیشوا کو اس بستی کے مجرم دیم گروفی ہاں تاکہ وہ چھال چلائے اس میں مکر کرے اس میں وہ مایا پرون نہیں وہ مکر کرتے اللہ بین حسین مگر اپنے نفسوں کے اپنے نفسوں پر وہ مکر کرتے ہیں وہ ماح سور اور ان کے شعور نہیں ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہر بستی کی جو اکابر ہے نا ان اکابرین کو ہم نے ان کے بڑے بڑے مجرم بنا دیے مانا وہ جو اکابرین ہوتے ہیں وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ وہ حق قبول کریں حق کے مد مقابل آتے ہیں جب مد مقابل آئیں گے تو لازمی طور پر وہ اللہ رب العالمین کے جرم کے مستحق بنیں گے وہ حق قبول کیوں نہیں کرتے اس لیے کہ ان کے سامنے ان کا مال کا مسئلہ ہوتا ہے دولت کا مسئلہ ہوتا ہے جاگیرداری کا مسئلہ ہوتا ہے وہ ایم پی اے ہوگا وہ ایم این اے ہوگا وہ کونسلر ہوگا وہ وزیر ہوگا وہ مشیر ہوگا وہ دنیا کی جسے عہدہ پر فائد ہوگا اب حق کو کیسے قبول کرے گا جب حق اس کے مقابلے میں آئے گا اگر وہ اس کا مقابلہ نہیں کرے گا تو دنیاوی مفادات ان کے خراب ہوتے ہیں تو دنیاوی مفادات کو بچانے کے لیے پھر ہر بستی کا جو بڑا ہوتا ہے وہ حق کے مقابلے میں آتے ہیں کیوں لوگ پلٹ کر کہاں جاتے ہیں انہیں بڑوں کے پاس جاتے ہیں نا ایک معاہد اور ایک مشرق کا مقابلہ چلتا ہے جب مقابلہ چلتا ہے تو وہ مشرق کہاں جاتے ہیں وہ بڑوں کے پاس جاتے ہیں وقت کے جو حکمران ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ پھر ان کو دبانے اپنے قوت اور طاقت کو میدان عمل میں لاتے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نے اسی طرح ہر بستی کے بڑوں کو مجرم بنایا ہے معنی انہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا تو وہ علاقے کے بڑے بن گئے ورنہ ویسے عام طور پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا چیئرمین کے ہونا, بڑا آدمی کے ہونا وہ دین جب قبول کر لیتا ہے تو اس کی چھتراہٹ خود بخود ختم ہو جاتے کیوں؟ چوداہنٹ اس کا ظلم کی وجہ سے باقی ہوتے نا اب اس نے ظلم چھوڑ دیا قتل گیری چھوڑ دی تو آپ ان کو کون بڑا مانے گا اب آپ اس کی مثال لے لو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کا بہت بڑی عدمی مکہ والوں میں لیکن بخاری کی روایت میں ہے جب اس نے اسلام قبول کیا تو لوگ اس کے گھر پر ایک ریوڑ ایک جلوس کی شکل میں آ رہے تھے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی چھت پر تھا میں نے دیکھا لوگ ہمارے گھر کی طرف آ رہے تھے کیا کہہ رہے ہیں کہ عمر فاروق بے ہو گیا ہے لہذا اس کو مارنا پیٹنا ہے ہم نے اب دیکھو یہ وہی عمر فاروق ہے جس سے لوگ ڈرتے تھے لیکن وہ سمجھتے تھے کہ جو مسلمان ہو جائے اب وہ لڑے گا نہیں اب وہ دعوت پیش کرے گا وہ نرم بات کرے نہیں بھائی میرے بات کو مانو اللہ کے بندو سمجھو وہ یوں بولے گا اب لڑنے کا مسئلہ تو ختم ہو گیا اس لیے اب اسی چودھری کے اوپر وہ لوگ ٹوٹ پڑ رہے تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اتنے میں مکے کے سرداروں نے ایک سردار آیا اور رستے میں کڑا ہو گیا کہا کہ عمر کو کچھ نہیں کہیں گے میں اس کو اپنے تحویل میں مانا اس کو میرے ذمہ داری پر میں رکھتا ہوں تم لوگ کچھ مت کہو یہ بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے تو جو سردار خالص مسلمان بن جاتے ہیں اس کے تو پھر کوئی باج نہیں مانتے رہے اللہ شاہر کوئی ان کے ساتھی بن جاتے انہیں لوگ کہتے ہیں اب وہ آدمی نہیں رہا کتنے ایسے سردار جو ہے معاہد ہو جاتے ہیں پھر لوگ کہتے فلاں آدمی اس سے کام ہو جائے گا فلاں وزیر کے پاس جانا ہے فلاں کے پاس جانا ہے چلو وہ فلاں کے ذریعے سے بات منوا لیں گے لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں اب وہ فلاں وہ نہیں رہا وہ تو جناب وہ دین پر آ گئے ہیں اب تو وہ ان رستوں سے نکل گئے وہ زیرو مجروں سے ملتا ہی نہیں ہے تو یہاں تو اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ اقائدر مجرمی جو ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بےدینے پر آڑے رہتے ہیں اپنے مال اور اپنے مرتبوں کو بچانے کے لیے فرمایا تمایا کے پاس کوئی نشانی اللہ جس طرح دیے گئے ہیں رسولوں کو فرماتے ہیں ان کی ضد دیکھو ہر ظرمی دیکھو کہتے ہیں کہ جس طرح رسولوں کو وہی ہوتی ہے جبریل آتے ہیں ہمارے پاس بھی آئے ہم کو بھی بتائیں ان کے پاس جبری لاتے ہمارے پاس کیوں نہیں آتے اللہ فرماتے ہیں ذرا سمجھو اس بات کو اللہ علم رسالت اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کہاں رکھتا ہے اپنے رسالت کو اور یہ دلیل ہے کہ کائنات کے لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اور انبیاء جیسے لوگ نہیں تھے اس لیے اللہ تعالی جانتا ہے کہ میں کس کو رسول بناتا ہوں وہ رسالت کا حقدار ہے کہ نہیں اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے میں نبی کے طریقے سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا ہے اللہ نے کسی نے اس کا چناؤ کیا ہے اس کے مقابلے میں کسی اور کی طریقے کی کوئی حیثیت نہیں ہے سیوسی قریب ہے کہ پہنچے گا ان لوگوں کو اجرم جنہوں نے جرم کیا ہے کیا پہنچے گا فرمائے زلت رسوائی. ان زلیل ہوں گے وہ مکر کرتے تھے فرمائے جن لوگوں نے دین کے مقابلے میں مکر کیا ہے اس مکر کے بدولت اللہ کا قہر ان پر چوٹ پڑے گا وہ اللہ کے قہر سے بچ نہیں سکتے سگار العد اللہ اس کے لیے وہ حدیث جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا بڑا موٹا فربا تکڑا لیکن قیامت کے ترازو میں اس کا وزن بچر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا کیوں سغار اللہ اور ایک روایت میں ہے ان کے وجود انتہائی کم اللہ کم کر دے گا لوگ ان کو پاؤں کے نیچے رون ڈالیں گے ایسے ہوں گے رسوا ہوں گے جو دنیا کے بڑے موٹے فربے تھے اللہ تعالیٰ کہ ان کو ہدایت دے یش رخ سترہ کسی نے لسلام لسلام لیے اور جس کے لیے اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دے ان کو یان یا سد رہو کر دیتا ہے اس کے سینے کو تنگ ہر انتہائی تنگ کا انما گویا کہ وہ یس سمان چڑھتا ہے میں اسی طرح اللہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر لا جو ایمان نہیں لاتے ہیں قرآن اور حدیث کے لیے جن لوگوں کے سینوں کو اللہ کھول دیتا ہے یہ اللہ تعالی کا شرا صدر اس کے ساتھ احسان ہے کیا آپ ان کو قرآن کی دلیل دو حدیث کی دلیل دو بڑے خوشی کے ساتھ وہ مان لیتا ہے بالکل ٹھیک ہے بھائی جب اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہمارے لیے دین ہے نا ان لوگوں کے ساتھ کس آیا سے لا ہے کہ اللہ کی مہربانی ہو گئی ہے کہ قرآن اور حدیث سننے, سننے کے بعد ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا رحمت کا دروازہ کھولنے کا ارادہ ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دینا چاہتے ہیں لیکن اس کے مد مقابل بولو جن کو تم قرآن پیش کرو حدیث پیش کرو ضد پر آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں تمہارے بڑے نہیں جانتے تھے تیرے باپ کیا تھا اتنے بڑے بڑے مولوی وہ نہیں جانتے بڑے مدارس اور مسجدیں ہیں، اس میں تو یہ مسئلہ نہیں بیان ہوتے یہ ہم نے تو تم سے سنا پہلے کبھی سنا نہیں تھا اور دین کے مسئلے کو وہ اتنا بچارا اتنا لمبا سوچتا ہے اس کے لیے کیسا ہوگا اگر اس پر ہم عمل کریں گے ایسے کیسے شادی ہوگی ایسے ہم کیسے گزرے گا یہ تو ہم لوگوں سے کٹ جائیں گے معاشرے میں ہمارا کوئی مقام ہی نہیں رہے گا یہ سینہ اللہ نے اس کو بند کر دیا اور یہ اللہ کا عذاب ہے فرمایا ایسا دین کے مسئلے کو سمجھتا ہے گویا کہ یہ السما اس کو اسمان کے طرف بغیر کسی سیڑھی کا چڑھایا جاتا ہے ظاہر بات ہے اوپر کی طرف جنا کوئی رسی لٹکی ہوئی ہو نہ چڑھنے کا کوئی آلہ ہو تو اوپر کی طرف بندہ کیسے جائے گا تو یہ قرآن اور حدیث کو اتنا بھاری سمجھتا ہے گویا کہ اسمان کی طرف اس کو چڑھایا جاتا ہے اور چڑھانے کے لیے کوئی سبب بھی نہیں یا فرمایا سینہ اتنا تنگ ہے جس طرح کوئی چیز یا کوئی سوراخ کسی چیز کا ہے وہ اتنا تنگ ہے اور تم اس میں کسی بڑے چیز کو داخل کرنے کی کوشش کرو اللہ فرما دے اس کے سینوں کو میں نے اسے تنگ کر دیا ہے کہ قرآن اور حدیث کی باتیں اس میں داخل نہیں ہوگی اور یہ فرمایا کہ اس آدمی کے رجس کے لیے اللہ نے ارادہ کیا ہے یہ نجس ہو گیا ہے اور یہ رسا ہے لہم دار السلام ان کے لیے امانت کی گر ہے سلامتی کی گر ہے رب کے رب کے پاس وہ اور وہ اللہ کا دوست ہے دما نیا ملون بس جو عمل کرتے تھے اللہ رب العالمین فرماتی یہ میرا سیدھا راستہ ہے صراط المستقیم ہے یہ یہ ہم نے بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کے لیے عمل کرتے ہیں اس کی رہنمائی ہم ان لوگوں کو کرتے ہیں جسے پہلے آیات میں ان کے سنوں کو کھول دیتے ہیں اور جنت کے ناموں میں سے ایک نام دار السلام دار السلام یہ اللہ رب العالمین کے جنت کے گھر کا تعین اللہ نے ایسے بندوں کے لیے کیا ہے اور سلامتی کا گھر ہے اس میں نہ خوف ہے نہ بھوک کا مسئلہ ہے نہ پیاس کا مسئلہ ہے نہ کسی قسم کے تھکاوٹ ہے اور اس میں سلام ہی سلام کولم رب الرحیم اللہ کے طرف سے بھی سلام ان کو ربی الرحیم کے صورت میں ہے فرشتوں کے طرف سے بھی فرشتوں پر داخل ہوتے ہیں سلام علیکم تب تم سلامتی پڑھتے ہیں ان پر تو فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کیونکہ وہ اللہ رب العالمین ان کا دوست بن چکا ہے اور یہ ان کو ویسے ہی وراثت میں نہیں ملا ہے بلکہ فرمایا کہ انہوں نے ان کے لئے عمل کیا ہے عمل کے نتیجے میں اللہ نے ان کو دیا ہے شروع اور جس دن جمع کریں گے ان کو جمی سب کے سب یا ماسل جن جنوں کی جماعت منل ان سے یقین تم نے زیادہ حاصل کیا تھا انسانوں سے فائدہ وہ کام کہیں گے ان کے دوست منل ان سے انسانوں میں سے رب اے ہمارے رب استم تھا ہمارے بازو نے بازوں سے وبلغنا اور پونچ چکے ہیں ہم اجر اپنے اس میں جو تیار کیا تھا جو مقرر کیا تھا تو نے ہمارے لیے میعاد مقرر کر رکھی تھی عم حکمت والا ہے قیامت کے دن جب اللہ کے عدالت میں لوگ آئیں گے تو جنوں کا انسانوں کا آپس میں گفتگو اور تکرار اور اس کے نتیجے میں جو خلاصہ ہے وہ قرآن نے ہم کو بیان کیا ہے کیونکہ دنیا میں انسان اور جن ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں انسان بھی جنوں سے فائدہ اٹھاتا ہے جن انسانوں سے اٹھاتے ہیں لیکن کب یہ جب دونوں شیطانی وادی میں داخل ہو جاتے ہیں شیطانی وادی میں وہ کہتے ہیں نا کہ ہم چھیلا کاٹتے ہیں پہلا چھیلا بن جائے چھیلا کاٹ لے اور رات کے اندھیروں میں کفریا اعمال کرے شرکیاں اعمال کرے اور غیر شرعی وظائب پڑھے اس کے بعد ان کا شیطانوں کے ساتھ تعلق پیدا ہو جاتے جب تعلق پیدا ہو جاتے تو وہ پھر ان کو شیطانی باتیں بتاتے ہیں کیونکہ قرآن کریم کی آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو شیطانی باتیں الہام کرتا ہے ڈالتا ہے ان کے ذہنوں میں ان کے کھانوں میں جس حدیث سے بھی ثابت ہے شیاتین آسمانوں پر چڑھتے ہیں اور آسمان میں اللہ تعالی کے باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک بات کہیں اللہ نے وہی کی ہے وہ ان کو مل جائے تو اس کے ساتھ نانوے باتیں اور ملا لیتے ہیں اور وہ جھوٹ کا پلندہ جو ہے لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں نجومیوں کے باتیں ہوتی ہیں تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن ان کے حاضری اور اس کے نتیجے کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کدس اکثر تم تم نے بہت فائدے اٹھائے ہیں ایک دوسرے سے انسانوں سے وہ کہیں گے ہاں جی ہم نے انسانوں سے فائدے اٹھائے ہیں انسانوں نے ہم سے اٹھائے ہیں دونوں کا ذکر ہے یا ماشاء اللہ جن نے کدس اکثر من الس اے جنوں کے جماعت یہ کون سی جماعت ہے گمراہ جماعت تم نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا تھا انسانوں میں سے وکال اب کہیں گے اولیا انس ان کے دوست انسانوں میں سے ربنا بنا ہمارے رب استم تھا بازو نا بے فائدہ اٹھایا تھا ہمارے بازو نے بازوں سے وبلغنا اور پہنچے ہیں ہم اجلنا اجل ہم اس میں آپ کو اجل تلنا جو تون مقرر فرمائے تھے ہمارے لیے اللہ فرمائے گا ہاں ٹھیک ہے اب تم جانم کے حقدار بن چکے ہو ہمیشہ اس میں رہیں گے اللہ ماشا اللہ اس میں ماشا اللہ سے استثناء ان لوگوں کا ہو سکتا ہے جنہوں نے کوئی کفر اور شرک عمل نہ کیا ہو تو وہ جانم سے بعد میں نکل سکتے ہیں لیکن اگر جنوں کے ذریعے سے انہوں نے شہر کا عمل کیا ہے شرک کا عمل کیا ہے تو پھر ان کے لیے نکلنا نہیں ہے یا جنوں میں سے ایسا ہے کہ انہوں نے کفریہ اور شرکیہ عمل کیا ہے تو ان کے لیے پھر جانم سے نکلنا نہیں ہے وہ کغا اسی طرح نول ظالمینا مسلط کر دیتے ہیں ظالموں کو بما قانون سگون سبب ان کے جو وہ کماتے ہیں مانا کیا باز شیطانوں کو ان شیطانوں کو جنوں پر بازی جن شیطانوں کو انسانوں پر مسلط کر دیتے ہیں یہ کس وجہ سے, وجہ سے ہوتا ہے کسب کی وجہ سے ہوتا ہے کسب کی وجہ سے ہم کہتے ہیں نا کہ اکثر آپ دیکھ لو جن لوگوں پر کہتے ہیں ہم پر جنات آئے ہیں جنات آنے والوں کے مسئلے کو پڑھو سمجھو تو وہاں ان کا کسب موجود ہوگا یا مشرق بنا ہوا ہوگا یا نہ جس پھرنے والا ہوگا نجاست کے اعمال میں وہ مبتلا ہوگا نجاست کی وجہ سے پھر جنات ان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں اس لیے حدیث میں آیا ہے نا کہ ان سے دعا کہاں مانگنا ہے نجاست کی جگہ میں مانگنا ہے نا علام نے عہد میں کا منل خب و سے وہ لیٹرین میں کیوں مانگتے ہیں اس لیے کہ ایسے خبیث جگہوں میں شیادین ہوتے ہیں جنوں میں سے وہ شیاتی وہ خبیص جگہوں میں ہوتے تو خباصت کا عمل جب تک انسان میں نہیں آئے گا تو جنات ان کے ساتھ ان پر مسلط نہیں ہو سکتے ان کو تکلیف نہیں دے سکتے ہاں اگر دیں گے شاہ زنا درد تو وہ ایک امتحان الگ بات فرمایا کہ یا ماشاء الر اے جنوں کی جماعت ول ان سے انسانوں کے جماعت الم جا چکم کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس ہمارے رسول تم میں سے تم میں سے اس سے انسانوں کے جماعت ہے اس لیے کہ جنوں میں رسول نہیں آئے اور اگر اس کو دونوں کے لیے شامل کیا جائے تو مانا یہ ہے کہ انسانوں میں رسول آئے تھے اور جنوں میں ان کے لیے اللہ نے دائی مقرر کیے تھے ان دائیوں کو بھی رسول کہا جائے گا کیونکہ رسول تو پیغام دینے والے لانے والے کو کہتے ہیں فرمائے یا کسو نہان کرتے تمہارے اوپر آیا تھی میرے آئے دھوکو ضرور لکھا تمہارے اس دن کے ملاقات سے یہ جس دن میں تم آج حاضر ہو اس سے تمہیں ڈرا دیتے کا لو وہ کہیں گے شہیدنا ہم گواہی دیتے اعلان پسنا اپنے جانوں پر وہ غرت ملحیات دنیا دھوکے میں ڈال رکھا تھا ان کو دنیا کی زندگی نے وہ شہیدوں اور وہ گواہی دیں گے اعلان پھسے اپنے جانوں پر کانو کافرین یقیناً تے وہ کافر اب اس حیات سے کیا ثابت ہو گیا؟ کہ جنوں اور انسانوں نے جو دنیا میں ایک دوسرے سے فائدے اٹھائے ہیں اکثریت وہ کافروں کی ہے کیونکہ شرکیاں اور کفری عمل کرتے ہیں نا تو شرکیاں اور کفریہ عمل سے انسان کافر ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر مشرک کافر ہے اور ہر کافر مشرک ہے ذالک اللہ یاقر کم مولک قرآم ایسا کیوں ہے اللہ رب العالمین نے نبیوں کو کیوں بھیجا حقائق کو کیوں بیان کیا کتابی کیوں نازل کیے جسے جس پہلے آیات کی شروع میں کہ نہیں آئے تھے تمہارے پاس علم کم رسول رسول نہیں آئے تھے جب انہوں نے ماننا نہیں ہے تو رسولوں کو بیچنے کا کیا فائدہ فرمایا ہے نہ فائدہ فائدہ یہ ہے کہ نہیں ہلاک کرتا ہے تیرے رب کسی بستی والوں کو بے ظلم ان ظلم کے ساتھ باہل و اور اس کے اہل نا خبر ہو وہ بے خبر ہوں اور اللہ ان کو ہلاک کر دے ایسا اللہ نہیں کرتے پہلے ان کو حق دیتا ہے سمجھنے کا تدبر غور کرنے کا ان کو بیل دیتا ہے ان کو سمجھاتا ہے جب وہ نہیں سمجھتے ہیں غفلت کرتے ہیں اور جاننے کے باوجود روگردانی کرتے ہیں پھر اللہ عذاب دیتے وہ لے کل دن درجہ تم ہر ایک کیلئے مرتبہ ہے جو انہوں نے عمل کیا ہے وہ ہمارا بکری نام مایام نہیں ہے تیرے رب بے خبر جو وہ عمل کرتے رہیں ان کے اعمال سے اللہ بے خبر نہیں ہے ہر ایک کو ان کے اعمال کے مطابق اللہ رب العالمین سلا دے گا وہ رب فل غنی ہو تیرے رب بے پرواہ ہے ضروررحماں وہ صاحب رحمت ہے رحمت والا ہے وہ رب العالمین بے نیاز ہے اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے وسط تخلب میں بادشاہ اور جا بنا دے تمہارے باپ جس کو وہ چاہتا ہے جسے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں لے جانا چاہے تمہارے جگہ کسی اور کو لانا چاہے تو اس پر اللہ قادر ہے ویستب دل قومن غیرت محمد میں فرمایا سم بلا یقن وم سالحم مثال بھی نہیں ہوگی اس پر اللہ قادر ہے کمان شاہ جس طرح تم کو پیدا کیا من ضروریت قوم نافرین اور قوم کے نسلوں سے جس طرح تم کسی اور کے نسل بن کر آئے ہو اس طرح تمہیں جلتی لے جائے تمہارے نسلوں کو لے یا مکمل تمہیں ختم کر دے اور تمہاری جگہ نئے مخلوق کو پیدا کر دے اس پر وہ قادر ہے ان نما جو تم وعدہ دیے جاتے ہو ضرور آنے والا ہے وہ انتم تم بے موجزین اور نہیں ہو تم آجز کرنے والے اللہ رب العالمین نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تمہیں قیامت کے دن اٹھائے گا تو ضرور وہ وعدہ اللہ کا پورا ہوگا اللہ تعالی کو تم چھپنے پر آجز نہیں کر سکتے تم کہیں چھپ جاؤ گے باغنے پر آجز نہیں کر سکتے ہو بھاگ جاؤ گے کوئی راستہ تمہارے لیے چھپنے کا نہیں ہے کل یا قومیا ملو فرما دیجئے کہ میرے قوم کے لوگوں عمل کرو اعلی مکان اپنے مقام پر مانا مکانت کم طریقتکم اپنے طریقے اپنے جگہ پر عمل کرتے رہو ان یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں اپنے جگہ پر مریب تم جان لو گے منتقل کون ہے جس کے لیے آخرت کا اچھا گھر ہے آکے انجام اچھا انجام کس کا ہے آخرت کے اعتبار سے فلا نہیں پالیں گے ظالم جو ہے وہ کسی بھی صورت میں وہ پناہ نہیں پا سکتے ہیں ان کے لیے تو ہلاکت اور تباہی ہے وہ تو ہلاکت اور تباہی سے بچ نہیں سکتے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرقین کے ایک گندے عقیدے کا ذکر کیا جو آج بھی ہمارے مشرقین میں ہے اس امت کے ان لوگوں میں بھی طریقہ کار کیا تھا کہ وہ اپنے مال میں سے حصے بناتے تھے یہ حصہ اللہ کا ہے زکوۃ یہ حصہ جو ہے بزرگوں کے نام کا ہے اس سے گیارہویں بنائیں گے اس سے جو ہے نا عبد القادر جیلانی کے نام پر کھیر بنائیں گے اور علیم بنائیں گے یہ محرم کے لیے ہم نے پیسے نکال دیے ہیں اور یہ عید کے قربانی کے है نکال دیے یہ زکوٰۃ کے گندم ہے اور یہ بزرگوں کے کا حصہ ہے یہ مختلف لوگوں کے مختلف عقائد اس وقت بھی جو راج بھی ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے اس گندے عقیدے کو ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ اتنے ظالم ہے جو اللہ نے فصلیں بنائی ہے اس میں غیر اللہ کے حصے بناتے پھر ظلم کا انتہا یہ ہے کہ جو حصہ اللہ کے لیے نکالا ہے اگر اس میں سے کچھ غلہ ان کے ساتھ مل جائے یا وہ پیسے ان غیر اللہ کے نام پر پیسوں میں دینے کی ضرورت آ جائے تو اس میں سے دے دیتے کہ اللہ تو غنی اللہ کو کیا ضرورت اور اگر اللہ تعالی کے نام پر جو پیسے نکالے ہیں زکات کے پیسے صدقات یا قربانی کے پیسے اس میں کمی آ جائے تو کہتے ہیں چھوڑ دو اس سال قربانی چھوڑ دیں گے محرم کا تمہیں چھوڑنا ہے نا اس کے لیے پیسے رکھنے اس طرح ان کے عقائد کو اللہ نے بیان کیا اس وقت کا بھی آج کا بھی فرمایا وہ جو اللہ ٹہرایا انہوں نے اللہ کے لیے مما اس میں سے ذرا جو اس اللہ نے پیدا کیا ہے من الحر سے فصل میں سے ہرشن اور کے چوپائیوں میں سے کیتی اور چوپائی دونوں میں سے نصیباً حساب فس کہتے ہیں اہا اللہ یہ اللہ کیلئی ہے اپنے خیال کے مطابق اللہ فرماتے ہیں یہ دین تو نہیں ہے نا یہ تو زام ہے ان کا گمان معلوم ہوا جو لوگ اللہ کے نام پر عبادت کرتے ہیں اور وہ شریعت سے ثابت نہ ہو وہ ان کا زام ہے وہ عبادت نہیں ہے وہاں ظالش کائنہ اور یہ ہمارے شریکوں دیوتاؤں کے لیے ہے یہ ہمارے علاحوں کے لیے جو عصہ ان کے شرکا کے لیے ہو فلاح اللہ فسٹ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسے کو یہ اللہ تعالیٰ کے اسے کے ساتھ ملانا جائز نہیں ہے کہتے ہیں یہ تو ہم نے اللہ کی ولیوں کے نام پر مختص کر دیا نا یہ اللہ کے اسے کے ساتھ نہیں ملاؤ اللہ تو غنی ہے کمی کے صورت میں وہ اللہ کی اسے میں نہیں ڈالتے وما کان عل اور جو اللہ کے لیے ہے فہ و سلو وہ ملتا ہے اللہ شرطم ان کے شریکوں کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ کے حصے میں سے مال نکال کر وہ اپنے خیال کے مطابق جو انہوں نے معبود بنا رکھے ہیں اولیاء کے نام دے دیے ہیں ان کو کہتے ہیں ان کے حصے میں ملا دیں گے اللہ مرمت ہمایا کو مون بہت برا ہے جو وہ فیصلے کرتے ہیں یہ فیصلہ ان کا انتہائی ناجائز ہے وہ قزا لکھا اسی طرح مشرقینا بہت سارے مشرقین کے لئے ہیں ان کے اولاد کو قتل کرنا ان کے آج بھی ہے نا اخبارات میں آتے ہیں فلاں پیر صاحب کے کہنے پر فلاں موریز نے اپنے بیٹے کو ضبع کر دیا یہ کوئی کمی نہیں آج بھی اخبارات پڑھ لیا تقریباً بیس پچیس دن سے پہلے کمت اخبار کے اندر ایک شخص کا واقعہ چپ چکا تھا اور سات آٹھ سال پہلے یہ ہمارے یہ سلطان آباد کے پاس جو پل ہے ہجرت کالونی والا یہاں ایک بندہ رہتے ہیں اس نے اپنے دو تین بچوں کو ذمہ کیا تھا اخبار والوں نے انٹرویو لیا کیوں ایسا کیا کہا میرے پیر صاحب نے کہا تھا یہ کہ ذمہ کر لو میں نے کر لیا اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی جو شرکا ہے وہ تو ان کے اولادوں کو قتل کرنا بھی ان کو آسان کر دیتے ہیں یہ سنا کر لو اس میں تمہیں بڑا اجر ملے گا نجات پاؤ گے یہ جنت چلا جائے گا اس جیسے جس تمہیں اور اولاد مل جائے گی اس سے بڑھ کر اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور کا ملیں گے فرمایا لیم تاکہ حالات کر دے ان کو ولی علیہم دینہم اور تاکہ خلق مل کر دے ان کے اوپر ان کا دین دین بھی ان کا برباد کر دے اور ان کا مال دولت بھی برباد کر دے اللہ شاہ اللہ ماں فالو اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے ہیں اگر اللہ جبری طور پر ان کو روکنا چاہتے تو قادر ہیں لیکن اللہ نے جبری نہیں چاہا ماں فالو ہو فضر ہو مایب وہ ایسا نہ کرتے اگر اللہ چاہتا بس ان کو چھوڑ دو وہ مایاب جو وہ باندھتے ہیں جھوٹوں جو جھوٹ نے بنایا اس کو چھوڑ دو ان کو کرنے دو جو ان کا نظریہ اور عاقدہ ہے وَقَالُورَ کہتے ہیں حَذِهِ ہی اَنْعَامٌ وَخَرْصٌ یہ جو چھپائے ہیں اور یہ جو کہتی ہیں حجرن یہ ممنوع ہے, پن ہے لا يطع محا نہیں کہیں گے اس کو إِلَّا مَنْ نَشَا مَگر وہ جس کو ہم چاہے بِزَا مِهِمَ اپنے خیال کے مطابق ان کا سوش یہ تھا کہ اگر نر پیدا ہو جائے تو کہتے تھے آپس میں مل کے سب کہیں گے اگر مادی پیدا ہو جائے تو یہ عورتوں کے لیے منع ہے صرف مرد پائیں گے مردہ پیدا ہو جائے تو منع ہے اس میں شریک ہے زندہ پیدا ہو جائے تو پھر عورتوں کے لیے منع ہے صرف مرد حضرات استعمال کریں گے اللہ فرماتے وہ آرام ان خرمت اور چوپائے حرام کیا تھا انہوں نے ان کی پیٹوں کو وہ پہلے ہم صورت معاہدہ میں پڑھ چکے ہیں نا کہ ان کے اوپر سواری کرنا منع کرتے تھے یہ ہم ہے بزرگ ہے اب یہ فلاں بابا کے نام پر ہے اس پر کوئی بھی سواری نہیں کرے گا ہاں مجاور اس کے اوپر سواری کر سکتے ہیں بابا کے مجاور تو یہ ان کا عقیدہ تھا اور ایسے چوپائے نہیں ذکر کرتے تھے اس کے ذبح کرنے وقت اس مل اللہ کے نام علیہ اس پر اللہ کے نام کے بغیر ذبح کرتے تھے وہ ہوتے نا جناب یہ تو بڑا بابرکت ہے قربانی کے گوش کو اتنا بابرکت نہیں سمجھتے جتنا محرم کی کھیر کو اور محرم کے جو علیم ہوتے یا مولم کے جو محرم کے جو بریانیاں ہوتے ہیں اس کو اتنا بابرکش سمجھتے اگر نیچے گر جائے نا تو کہتے ہیں بہت بڑا گناہ کیا تم نے عبد القادر جیلانی کے گیارہویں پٹاخے ہیں اگر اس کا کھانا پینا نیچے گر جائے تو اتنا بڑا گناہ سمجھتے یہ اتنا متبرک کھانا تم نے ضائع کر دیا ہے جب اللہ کے نام کا ہو تو اس کو کوئی حیثیت نہیں دیتے اللہ نے ان کے اس گندے عقیدے کو یہاں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ کا تصور نہیں رکھتے فرماتے اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے جو وہ افترا کرتے ہیں جو جھوٹ انہوں نے باندھا ہے اللہ کی دین میں شامل ہونے کے لیے کوشش کی ہے اس کا ہم ان کو بدلہ دیں گے وہ انہوں نے کہا معافی بتوں نے حاضرہ جو ان کے پیٹوں میں ہے وہ خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے وہ محرم ہرا ہے ہمارے عورتوں پرا مردہ اس میں سب شریک ہے یہ جو ان کا عقیدہ اگر مردہ پیدا ہو جائے بکری کا بچہ ہے ڈمبے کا ہے گائے کا ہے اور اونٹنی کا ہے مردار پیدا ہو گیا تو کہتے آپ سب مل کے گائیں گے अरे مردار مردار ہے تو کہتے نہیں نہیں یہ تو بزرگوں میں سے ہیں بزرگوں کے پالے ہوئے ان کے نام کی طرف منصوب کیے ہوئے ان میں سے ہیں اور زندہ پیدا ہو جائے تو خان سکور انا یہ صرف مرد حضرات استعمال کریں گے سیدیرحمن قریب ہم بدلا دیں گے ان, ان کے بیان کے مطابق وصف جو انہوں نے بیان کی ہے صرف اللہ کیری اس کام ان کو بدلا دیں گے وہ حکمت مشرق یہ اللہ کی حکمت ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے وہ اللہ یہ لوگ ان کے گرفت سے باہر نہیں ہے نقصان میں ڈالا ان لوگوں نے قتل ہو جنہوں نے قتل کیا اولاد اپنے اولادوں کو سفہ بے وقوفی کے ساتھ بغیر علم بغیر علم کے وہ انہوں نے حرام کیا ما ہم ہم اللہ جو اللہ نے ان کو رزق دیا تھا اس طرح اللہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے قد گمراہ ہو گئے وہ ماں کا نمتین اور نہیں ہے وہ ہدایت پانے والے اس میں اولاد کا قتل ایک تو یہ طریقہ جو پہلے ہم نے پڑھ لیا کہ ذبح کر لیتے قتل کر لیتے اور ایک قتل کا طریقہ یہ جو ہمارے ملک کے اندر ہے جس کو خاندانی منصوبہ بندی کہتے ہیں دو بچے ہی اچھے یہ بھی قتل کا طریقہ ہے اور شریعت میں حرام ہے یہ بھی ان کا طریقہ ان کو ان کے بڑوں نے بتایا نا یہود نہ کے بچے کم پیدا کرو تو معاشرہ اچھا رہے گا ان سے پوچھو تم کتنا پیدا کرتے ان کے ہاں تو شادی کے بغیر پیدا ہوتے ہیں امریکہ میں جا کے دیکھو برطانیہ میں دیکھو شادی کے بغیر بھی پیدا کرتے شادی کے بعد تو اپنا معاملہ ہے یہاں پر شادی والوں کو بھی کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے یہ حرام طریقہ ہے نہیں بچے زیادہ ہو حلالی ہو ان کی شرعی تربیت ہو تو بہت ہی اچھے ہیں اس لیے کہ کوئی جہاد کا کام کرے گا کوئی دین کے دعوت کا کام کرے گا کوئی حلال مزدوری کمائے گا بہت ہی بچے بہت ہی اچھے اللہ کے دین کے لیے یہ بہت غلط طریقہ ہے کہ بچے دو ہی اچھے اللہ نے بہت سارے لوگوں کو اس معاملے میں زلیل کیا ہے لیکن وہ نہیں جانتے دو بچے ہوتے ہیں ایک کو اللہ مار دیتے دوسرے کے آگے پھر ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس کا کیا بنے گا اس پر بھی اگر اللہ کی لاٹھی آئے گی تو پھر ہم نے ایسے افسروں کو بڑے بڑے دیکھا ہے کہ دو بچے اللہ نے دیا پیچھے انہوں نے کیا کیا کہ اپریشن کے ذریعے سے بچوں کا معاملہ ختم کر دیا اللہ نے وہ دونوں بچے میں لے لیا آپ پھر ایک دوسرے کا منہ دیکھتے آپ کیا کریں اب سلسلہ ختم دوسری شادی آج تو ان لوگوں کے نظریاتی ایسے ہیں کہ وہ پیارے نہیں ہوتے تو اللہ رسوان کر دیتے ایسے لوگوں کو جو یہ چلاتے اور اگر آپ معاشرے میں بڑے بڑے وہ خود آٹھ بچوں کے دس بچوں کے باپ ہوتے ہیں اور دوسرے کو بولتے ہیں کم لاؤ تم کیوں نہیں رہتے کم اور تم افسر بننے سے پہلے اپنے والوں کو مارو نہ پھر آ کے افسر بن جاؤ بڑے ظالم ہے یہ, یہ منصوبہ حرام ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اچھا دوسری بات بے وقوفی کے ساتھ اولاد کو قتل کرنا یہ بھی ہے کہ ان کو پیروں کے حوالے کر دیتے ہیں وہ پیروں کے جا کے جا پاؤں چاپی کرتے رہتے ہیں بس وہیں بیٹھے رہتے ہیں تو یہ بھی قتل ہے ان کا اس لیے کہ توحید سے محروم کر دیا تو مشرق کو اللہ نے مردہ کہا ہے نا تو اس کو انہوں نے مار دیا تو یہ بھی بے کے ساتھ قتل ہے کہ مجاور بنا کر کے قبروں کے وہاں جا کر کے طواف کرتے ہیں پوچھے لگاتے ہیں بےچارے کو قتل کر دیتے ہیں توحید سے محروم کر دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے رزت کو حرام کرنا بچوں کو قتل کرنا یہ گمراہی کے ان کے اسباب ہیں اللہ پر جھوٹ ماننے کی وجہ سے اس وجہ سے قطب الماتا محتدین یہ گمراہ ہو گئے اور نہیں ہے یہ ہدایت پانے والے یہ اسی گمراہی میں رہیں گے اور اسی کے اوپر ان کا بہت واقعہ ہوگا